الحمد للہ وقفا وسلم اللہ دین و صفا ام آباد اسلام کے مطلب معنی یعنی معرفت اسلام کے متعلق جیسے بھی آپ نے سنا کہ اسلام کا معنی اور اس کلمے کا تقاضا کیا ہے ہم نے بتایا کہ مسلمان کا مطلب ہے اللہ کا فرما بردار اللہ تعالیٰ کا مطی اور عبادت گدار دوسری چیز معرفت اسلام کے متعلق جو بہت جانا ضروری ہے اور بگیر اس کے اسلام پر چلنا ہمارے لیے ناممکن ہے یہ حقائق سے واقفی مشکل ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا دو معنی ہوتا ہے ایک معنی عام ہے دوسرا معنی خاص ہے یعنی عام معنی اور خاص معنی معنی عام اور معنی خاص مانے عام کا مطلب تو یہ ہے مانے عام کا مطلب تو یہ ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھیں کہ اسلام کا مان عام یہ ہے کہ منز ار من اللہ ار رسول یہ مان عام بہت ضروری ہے اس کا سمجھنا اسلام کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی عبادت اور اطاعت کرنا اللہ رب العالمین کی عبادت اور اطاعت کرنا اللہ رب العالمین ہی کی عبادت اور اطاعت ہمارا مقصد حیات ہے ہم اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں رب العالمین نے فرمایا وما خلا قطن صا اللہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادات کے لیے پیدا کی ہے تو ہماری خضقت اور ہماری زندگی کا اور دنیا میں آنے کا مین مقصد اللہ تعالی کی عبادت ہے لیکن ہم عبادت کریں کیسے تو اسلام کا معنی عام ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا جو عبادت کا طریقہ جو عبادت اور اطاعت کا طریقہ اللہ تعالی نے اپنے نبیوں کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا ہے یہ معنی گرا سمجھیں اسلام کہا جاتا ہے اسلام کا معنی عام ہے اللہ رب العالمین کی عبادت اور اطاعت کرنا اللہ رب العالمین کی عبادت اور اطاعت کرنا لیکن کرنا کیسے کیسے بھی آپ عبادت کریں گے اسلام نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے اسلام کہتے ہیں اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنا اللہ کے رسولوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ عبادت ہے اللہ رب العالمین یہ اسلام ہے اللہ رب العالمین کی عبادت اور اطاعت کرنا رسولوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور یہ ایک دو رسول نہیں جب سے اللہ نے رسول کو بھیجا اور قیامت تک یہ جملہ یاد رکھے جب سے اللہ نے رسولوں کو بھیجا جب سے اللہ نے رسولوں کو بھیجا اس وقت سے لے کر کے قیامت تک رسولوں کے ذریعے ایک رسول نہیں رسولوں کے ذریعے جو اللہ نے عبادت کا طریقہ بندوں کو بتایا ہے اسی طریقے پر قائم رہنا اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی عبادت اور اطاعت کرنے کا نام اسلام ہے یعنی جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رسولوں کے بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور قیامت تک جو رسول آئے ہیں ان تمام رسولوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے نابل کردہ احکام کی پابندی کرنے کا نام اسلام ہے یہ ہے مان عام اس معنی کے اعتبار سے جتنے انبیاء دنیا میں آئے اور جتنے رسول دنیا میں آئے کیونکہ ہر ایک رسول کا ہر ایک نبی کا, کا دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت کا طریقہ بتائیں اور اسی کی دعوت دیں اسی لیے سارے انبیاء کا لایا ہوا دین کیا ہوگا اسلام ہر امت جس کی طرح اللہ کا رسول اللہ تعالی نے اپنے رسول کو بھیجا اس رسول کی اطاعت جس نے کیا ایمان لایا اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جنہوں نے عبادت کیا اسی عبادت کا نام اصل میں اس دین اسلام ہے یہ شاید بات سمجھ میں آئی ہو آپ کی یہ بہت ہی ضروری یہ سمجھیں تاکہ بتانا چاہتے ہیں معرفت اسلام سمجھ میں آئے اللہ رب العالمی نے جب سے اپنے رسولوں کو دنیا میں بھیجنا شروع کیا ان رسولوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنے کا نام اسلام ہے اب گویا کی جتنے انبیاء دنیا میں آئے سب اسلام لے کر کے آئے جتنے پیغمبر آئے سب اسلام لے کر کے آئے جتنی امتیں اللہ کے نبی بھیجے اللہ جتنی امتیں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کرتی رہیں وہ ساری مسلمان کہلائیں گی یہ معنی عام ہے یہیں ہمیں ذہن نشی کر لینا چاہیے کہ پتہ یہ چل گیا سماوی دین, دین راہی صرف ایک ہے اور ہمیشہ اس دین کا نام اسلام ہی رہا کوئی نہیں رہا جتنے انبیاء آئے سب اسلام لے کر کے آئے جتنے لوگ نمبیا کی بات مانے وہ سب مسلمان رہے اور یہی ایک ہی دین ہے جو سچا دین ہے دین الہی ہے اس دین کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا کوئی دین نہیں سارے دین جو ہیں باطل ہیں سارے دین باطل ہیں وہ زمینی دین ہیں آسمانی دین اور دین الہی صرف ایک ہے اسی لیے سب سے پہلے حضرت آدم آئے آدم علیہ صلاح السلام کو اللہ نے بھیجا آدم بھی اسلام پر تھے آدم علیہ صلاح السلام کے ماننے والے بھی اسلام تھے ان کے بعد بہادر نبی آئے یہاں تک کہ تقریباً ایک ہزار سال کے بعد جب دنیا میں بت پرستی شروع ہوئی دیکھیں اسلامی تھا لوگوں نے اسلام چھوڑ کر کے بت پرستی شروع کیا اللہ رب العالمین نے لوگوں کو کہ اللہ کی عبادت پر لیکن غلط کرنے لگے اب نبیوں کے بتائے ہوئے طریقے پر اللہ کی عبادت نہیں بلکہ اور طریقہ اختیار کیا اللہ تعالی نے ان کی رہنمائی اور ان کی ہدایت کے لیے اپنے نبی نوح علیہ سلاط اسلام کو بھیجا حضرت نو علیہ سلاۃسلام وہی بابا آدم علیہ سلاۃسلام جو دین الہی لے کر کے آئے تھے وہی دین الہی لے کر کے پھر آئے اسی کی طرف دعوت دیئے اب جو لوگ حضرت نوح علیہ سلاط اسلام پر ایمان لائے وہ مسلمین تھے ان کا ذہب اور ان کا دین اسلام تھا نوح علیہ سلاط اسلام نے ساڑھے نو سو سال تک یا زندگی بھر جس دین کی طرف بلایا وہ جہی تھا اللہ کے بندو اللہ کی عبادت کرو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اسلام تھا اسی لیے ان کو بھی کہا جائے گا اسلام اور ان کو بھی مسلمان کہا جائے گا مسلم کہا جائے گا پرانی چند آیات ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھو کس طرح سے ساری قوم دنیا میں گدری ہیں سب مسلمان او سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ شام کو لیتے ہیں سورت البقرہ کی آیت نمبر ایک سو اٹھائیس دیکھو ابراہیم علیہ السلام جب خان کعبہ کی تعبیر کی کیا دعا مانگی تھی ربنا ہم دونوں کو تو مسلم اسلام پر قائم مسلمین اللہ مجھ کو ربنا وجعلنا مسلمین نے اے اللہ مجھ کو اور ہمارے بیٹے اسماعیل دونوں کو مسلمین بنا دے اپنا عبادت گزارا بنا دیکھیں باقاعدہ مسلمین کا لفظ ہے لیکن دو ہیں اس لیے مسلم موسلع... موس... مسلمین کہا پھر وامن دریتنا امت اب مسلم اللہ میری نسل میں ہمیشہ امت مسلمہ کو قائم باقی رکھنا دیکھو امت مسلمہ مسلمت امت مسلمہ رہے جو آپ کے فرما پرداری کرتے رہے آج دنیا کی ساری قومیں ابراہیم علیہ السلام کو مانتی ہیں اگر غور سے دیکھا جائے تو اب کوئی ابراہیمی ہو ہی نہیں سکتا جب تک مسلمان نہ ہو چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا اسلام تھا اسماعیل کا دین کیا تھا مسلمان تھا اسحاق علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں تھے حضرت اشحاب پھر یعقوب حضرت یوسف اس سب کے ساتھ توفنا مسلمان والدی ابراہیم علیہ سراف شام کے دیکھیے پڑپوتے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کیا کہ یوسف طوفنا مسلم توفنی مسلمان اللہ مجھے موت دینا تو اسلام پر دینا گویا کی ابراہیم علیہ سلاد اسلام ان کی نسل جو تھی وہ اسلام پر تھی ان سب کا مذہب کیا تھا اسلام تھا اسی لیے آئیں اب ابراہیم علیہ سلاط و اسلام کے بعد بہت بڑے نبی جن کو آج جس کو آج بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے موسا علیہ سلاد اسلام کو لینے موسا علیہ السلاۃسلام نے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہا اپنا مذیب اسلام بتایا اور ان کے اوپر ایمان لانے والی قوم کو باقاعدہ قرآن میں مسلمین کہا گیا مثال کے طور سورہ یونس آیت نمبر چوراسی رب العالمین نے ساتھ رمایا وکالا موسا یا قومی ان کنتم آمنتم آمن کن تم بل فالح ون مسلمین اے ایمان والو اگر تم اللہ پر ایمان لا چکے ہو تو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرو ان کنتم تم مسلمین اگر تم مسلمان ہو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کبھی یہودی نہیں کہا مذہب اسرائیلی نہیں ہے آج جتنے مذاہب ہوں گے کہ وہی اللہ کے طریقے اللہ نے اپنے نبی کو جو طریقہ لے کے اس کو چھوڑ دیے اس لیے گھر مسلم ہو گئے تو مسلمان کا دورہ دیکھیں جو اسلام کا معنی بتایا کہ ہر نبی دنیا میں جب اسلام کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اللہ کی عبادت کا طریقہ جو بتایا ہے اسی طریقے پر اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنے کا نام اسلام ہے اور وہی مسلمان ہے تو موسا علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو مسلمان کہا حضرت ابراہیم علیہ سلاۃسلام کے قریب قرابتار حضرت لوت علیہ سلاۃ اسلام کو درا دیکھیں سورہ زاریات آیت نمبر 36 حضرت لوت علیہ سلاط اسلام کی قوم پر جب اللہ کے نبی فرشت آداب نادل کرنے کے لیے ہلاک کرنے کے لیے جانے لگے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اسلام کو پتہ چلا حضرت ابراہیم علیہ السلاط اسلام کو پتا چلا کہ یہ ہمیں بیٹے کی بشارت دے کر کے لوط کی قوم کو ہلا کرنے کے جا رہے ہیں لوت حضرت ابراہیم علیہ بڑی سفارش کی کہا کہاں کیوں جا رہے ہیں اس کے اندر کچھ لوگ مسلمان ہیں فرشتوں کو چاہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے عذاب ٹل جائے لیکن فرشتوں نے کیا کہا ہمیں معلوم ہے کہ وہاں کون مسلمان ہے اور کون سا ا کون سے کافی ہیں تو اس وقت فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا کہ فاخرجنا من قانا فيها من المؤمن فركته فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين لوط علیہ السلام کی قوم ایک مسلمان گھر کے علاوہ کوئی مسلمان گھر بھی لاہی نہیں دیکھیں لوط علیہ السلام کی قوم کو بھی اس اللہ نے مسلمان ہی کہا بھائی فرشتوں نے مسلمین کہا ہے اسی لیے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ نبی پر بتائے ہوئے طریقے پر جب بھی دنیا میں کسی قوم نے عبادت کیا تو اسی کو مسلمان کہا گیا اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلاۃ وسلام سلیمان علیہ السلاۃسلام کو ذرا دیکھیں انہوں نے بھی جو لوگ ان پر ایمان لائے انہوں نے بھی ان کو مسلمین ہی کہا کسی اور نام سے ان کو یاد نہیں کیا اسی لیے ال رب العالمی نے نمل کے نمبر اکتیس کے اندر ساتھ نمایا سلیمان علیہ سراج نے ملک سبا اور قوم سبا کو بھیجا اللہ تعالیہ و اتونی مسلمین میرے مقابلے کے لیے ہمت نہ کرنا اور اکڑ نہیں کرنا میرے پاس مسلمان بن کر کے حاضر ہو جاؤ دیکھو تی مسلمین مسلمان بن کر کے ہمارے یہاں تم آ جاؤ اس لیے یہ بات ذرا لمبی تو ہوئی لیکن ہم بتانا یہ چاہتے ہیں آج اس فنی کے دور میں کوئی کہتا ہے نہیں اصلی دین یہودی ہے کوئی کہتا ہے اصلی دین عیسائی ہے کوئی کہتا ہے آریہ سماج کہتا ہے اصلی دین ہندو ہی دین ہن، ہن، ہن، ہن، یعنی ہمارا ہے یہ سارے ادیا جو ہیں سب باطل ہیں ایک ہی دین, دین الہی بابا آدم کے زمانے سے چلا ہے اور وہ دین اسلام اور تمام انبیاء نے اپنے آپ کو مسلمان ہی کہا اور اپنی امتوں کو مسلمان ہی کے لطف سے ذکر کیا ہے اور اللہ نے قرآن میں بھی تمام انبیاء کی اطاعت و فروا برداری کرنے والے اور نبیوں کے بتائے ہوئے طریقے پر اللہ کی عبادت کرنے والوں کو قرآن نے اللہ نے بھی قرآن میں مسلمین ہی نہیں کہا ہے اللہ تعالیٰ عمل کے توفیق نصیب سے فرمائے اقول قولا واسط فر اللہ من